سورج سوا میل پر رہ کر گویا کے آگ برسا رہا ہوگا اللہ کی پناہ اور ہر شخص کا حساب کتاب ہوگا بعض بے حساب بھی بکھے جائیں گے تو قیامت کی جو دہشتیں ہیں ہول ناکیاں ہیں پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے اللہ اللہ, اللہ, اللہ الکور یا تم القور پڑھیں پڑے تو ایسے میں جو حساب کتاب کا معاملہ ہوگا آقا پر درود پڑھنے والا جلد نجات پا جائے گا سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ و صحبیہ و بارک و صلی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنت او حفره من حفر النار قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں پہنچیں گی جنت کی ترو تازگی پہنچے گی اور جو کافر ہیں یا فاجر ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان فرمان ہیں ان کی قبر میں دوزک کی گرمی پہنچے گی دوزک کی بدبو پہنچے گی فرما بردار پر قبر جنت کا باغ بن جائے گی نافرمان فرمان کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی اور عذاب قبر کا ثبوت یاد رکھیے قرآن پاک سے سورہ نوح میں اس کا بیان ہے سورہ میں اس کا بیان ہے اور ہمارے اللہ علیہ اسلام کے ارشاد پاک بھی بخاری شریف میں عذاب القبر حق قبر کا عذاب حق ہے اور یاد رکھیے جو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اس کی آواز جو ہیں وہ چوپائے سنتے جانور سنتے اور میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہم امتیوں اور غلاموں کی تعلیم کے لیے اللہ معنی اعوذ بی من عذاب القبر بخاری شریف کی حدیث میں اس دعا کو ذکر کیا گیا اور یہ جو عذابات دکھائے جاتے ہیں قبر کے یہاں دکھائے جاتے ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے اندر جو قبرستان ہے اس کو کہتے ہیں میانی کا قبرستان بہت بڑا قبرستان اس کے گورکن کا انٹرویو شائع ہوا تھا میں نے پڑھا تھا کئی سال پہلے تو اس کے اندر اس نے یہ بھی بتایا کہ بعض قبروں کے قریب سے میرا گزر ہوتا ہے تو اس سے تپش نکل رہی ہوتی سیک نکل رہا ہوتا ہے ہیٹ آ رہی ہوتی اور بعض کبور سے کچبوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس طرح کی کچھ اب اس نے اپنے تاثرات اور تجربات بتائے تو مومنوں کی قبر کے اندر راحت اور بعض اوقات دکھائی بھی جاتی ان کے ترو تازہ لاشیں اور صاف ستھرے کفن سالوں کے بعد کئی کئی سال کے بعد سو سو سال دو دو سو ڈھائی ڈائی سال کے بعد دکھائے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو نصیحت ہو اور اذابات دکھائے جاتے ہیں تاکہ دوسرے مرنے کے بعد کی تیاری کریں اور اللہ تعالی کے فرما برداری میں کوشش کریں وہ اعمال جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں قبر میں اندھیرے کا سبب بنتے ہیں قبر میں گھبراہٹ کا سبب بنتے ہیں ان میں مسجد میں ہنسنا بھی ہے اور ایک تعداد ہے جو بقسمتی کے ساتھ مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتی اور مسجد کے اندر وہ ہنس رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے مسجد میں ہنسنا عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے چغلی عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے غیبت عذاب قبر کا سبب بن سکتی تو وہ تمام معاملات وہ اعمال وہ افعال وہ کرتوت جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں ہمیں اس سے بچنا ہے تاکہ ہماری قبر کہیں جہنم کا گڑھا نہ بن جائے اسی طرح بے وضو نماز پڑھنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے نماز سرے سے نہ پڑھنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے نماز کو قضا کر کے پڑھنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے اور قرآن یاد کر کے بھلا دینا یہ بھی عالم برزخ میں قبر میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے غسل جنابت نہ کرنا غسل فرض ہو گیا اس کے باوجود غسل سستی یہاں تک کہ نماز کزا ہو گئی استفر اللہ یہ معاملہ بھی عذاب قبر کا سبب ہو سکتا ہے کسی مظلوم کی قدرت کے باوجود مدد نہ کرنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہو سکتا ہے شراب نوشی شراب پینا یہ بھی آزاد قبر کا سبب ہے ماں باپ کا دل دکھانا یہ بھی آزاد قبر کا سبب ہے اللہ کی پناہ بدکاری زنا چوری یہ بھی آزاد قبر کا سبب ہے کہ جو چوری کرتا ہوا شراب خوری کرتا ہوا بدکاری کرتا ہوا اس میں مبتلا ہو کر مرے گا شرح صدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شاف عی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ اس کی قبر پر دو سام مسلط کر دیے جائیں گے جو نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھاتے رہیں گے اللہ کی پناہ اللہ کے پنام اللہ پناہ تو عذاب قبر کے بہت سے اسباب ہیں اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے ملاوٹ یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے خیانت یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے ناپ میں کمی کرنا یہ بھی عذاب قبر میں مبتلا کر سکتا ہے اور حرام مال کمانا اس سے چاہے نیکیاں کرے یہ حرام مال بھی عذاب قبر میں پھنسا سکتا ہے رشوت سود خوری حرام ذرائع سے مال کمانا یہ بھی عذاب قبر میں مبتلا کر سکتا ہے ایک سچا واقعہ آپ کو ارض کرتا ہوں میر عل سنت نے اسے اپنے رسالے پر اثرار بھکاری نے نقل کیا ہے چودہ سو ایک ہجری اب چودہ سو انتالیس ہے تقریباً اٹھائیس سال پہلے کا واقعہ ایک پولیس افسر اس کا انتقال ہوا جنازہ لایا گیا راول پنڈی کے قبرستان میں قبرستان کا نام رتہ امرال اس پولیس افسر کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک قبر ٹیڑی ہو گئی اب لوگوں نے گورکن کو اس کا کسوروار ٹھہرایا کہ تم نے کبر ہی ٹھیک نہیں کھو دی بھائی دوسری جگہ کبر کھودنے کا طے ہوا جب اس پولیس افسر کو قبر میں اتارا جانے لگا تو کبر پھر ٹیڑی ہو گئی اب لوگ خوفزدہ ہو گئے تیسری بار جب قبر کھود کر پولیس افسر کو اتارنے لگے تو پھر ویسے ہی ہوا قبر ٹیڑی ہو گئی اور اس قدر ٹیڑھی ہوئی کہ پولیس افسر کی میت کو اس کی لاش کو قبر میں اتارنا ممکن نہ رہا اب جو جنازے والے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مل جل کر اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور یاد رکھیے مرنے والے کے لیے زندوں کا توحفہ کیا ہے ہمارے ماں باپ فوت ہو گئے ان کے لیے زندوں کا توحفہ کیا ہے ہمارے عزیز و اکربا ہمارے پیارے ہمارے چاہنے والے ہمارے محبت کرنے والے ہمارے دوست مسلمان جو گزر گئے ان کو کیا گفٹ دیں ہم کیا تحفہ دیں کیا ادیا کریں یہ سارے ثواب تلاوت قرآن پڑھ کے سارے ثواب کریں فرض نماز پڑھ کے سال ثواب کریں کوئی نیکی کی اس کا سارے ثواب کیا جا سکتا ہے مسجد بنا دیں مدرسہ بنا دیں جامعہ بنا دیں اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مدد کر دیں تو برض لوگوں نے دعا کی اور پانچویں قبر میں یہ تے کیا کچھ بھی ہو اب اس کو اتار دیں گے اب پانچویں بار سفت ٹائم جب قبر کھودی گئی تو پھر ٹیڑی ہو گئی تو اب ٹیڑی قبر میں زبردستی جیسے تیسے پھس فس پھسا کر اس کو پولیس افسر کی لاش کو قبر میں اتار دیا گیا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے اس کے غضب سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں جلی نہ ہی چھوڑ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے پولیس افسر کے پتہ نہیں بےچارے کے کیا کارنامے تھے کہ پانچ دفعہ قبر کھودی گئی ہر بار ٹیڑی ہو جاتی تھی اگر مسلمان تھا تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے تو وہ لوگ جن کو عہدہ ملتا ہے منصب ملتا ہے اقتدار حاصل ہوتا ہے اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں اپنی موت کو بھول جاتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا مستدرک للحاکم حدیث نمبر 7151 فرمایا جو شخص دس افراد کا حاکم بنا پھر ان کے درمیان فیصلہ کرتا رہا لوگوں نے اس کے فیصلے پسند کیوں یا پسند قیامت کے دن اسے اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندے ہوں گے اب دنیا میں اللہ پاک کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ کیا ہوگا رشوت بھی نالی ہوگی ظلم بھی نہ کیا ہوگا تو اللہ پاک اس کو آزاد فرما دے گا اور اگر اللہ پاک کے نازل فرمودہ احکام کے خلاف فیصلہ کیا ہوگا رشوت لی ہوگی نہ انصافی کی ہوگی تو اس کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے ساتھ باندھ کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور یہ مجرم جہنم کی طے تک پانچ سو سال میں بھی نہ پہنچ سکے گا گورن کا باغ ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر کا گڑھا کر لے تو بار کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی تو جو بھی افسران ہیں ان کو ڈرنا چاہیے رشوت کا لین دین نہیں کرنا چاہیے اسلام نے اجازت نہیں دی ٹھیک ہے الراشی راشی ول مرتشی قلا ہوا رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں کے لیے جہنم کا بتایا گیا لال لال لا جہنم جس کے اندر سانپ کتنے بڑے بڑے وہ, وہ بڑے بڑے اوٹ کی گردنوں کی مسری تو باز تک پھر بچھو ہتروں جیسے بچھو آگ کے پہاڑ لوہے کے گرز ہتھوڑے ہیمر اور وہ ہتھوڑے کتنے بڑے جس سے فرشتے جہنمیوں کو سزا دیں گے روایت میں آیا کہ ایک ہتھوڑے کو سارے انسان اور جن مل کر نہیں اٹھا سکتے وہ اتنا وزنی ہوگا اس سے جہنمیوں کو پیتا جائے گا توبہ استفر اللہ تو سود و رشوت اور حرام مال بھتاخوری بدماشیغوا برائے تاوان اللہ کی پناہ اس کے ننے منہ بچے کو بچی کو اٹھا لیا کہا اتنے پیسے لاؤ تو بدماش تیری بدماشی نکل جائے گی رب تالا ناراض ہو گیا تو قبر میں کیا کرے گا کوئی اسلحہ ساتھ لے کر جائے گا تو قبر کے اندر تو نیکیاں بدھی آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شریعت کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے جنتی خوشبویں آ جائیں جنتی کفنتا ہو جائے تحد نظر ہماری قبر کشادہ ہو جائے ان اعمال سے بچیں کہ جہنم کے سانپ اور بچھو ہماری قبر میں پہنچ جائیں اللہ کی پناہ جہنم کی کھڑکی نہ کھول دی جائے ہمارے کفن کو کہیں آگ کے کفن سے نہ بدل دیا جائے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ ہل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم